کتاب <سؤال> <سؤال> <سؤال> کے ترتیب کے بارے میں ہم پہلے بات کہہ چکے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیا ہے اس لیے کہ دین کے متعلق کوئی حکم اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ثبوت اور اس کا تعلق وہی اللہ سے نہ ہو لا عبرت لحکم من احکام شرح الا بالوحی اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب ایمان ذکر کیا اس لیے کہ ایمان یہ موقوف علی تمام اصول اسلام اور تمام امور شرعیہ کے لیے موقف آلے ایمان کہ کسی کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ صاحب عمل ممن نہ ہو جس طرح احکام شرعیہ کی صحت کا مدار وہی پر ہے تو اعمال کی اجابت کا مدار ایمان پر ہے ایمان کے بعد ایمان بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم ذکر کیا اس لیے کہ ایمان کی تفصیلات اور ایمان کو جاننا اور پہچاننا جو ہے یہ علم پہ موقوف ہے تیمام بخاری میں کتاب علم ذکر کیا تو کتاب الایمان اور کتاب علم کے بعد سب سے اہم ترین عبادات ہیں سب سے اہم عبادات ہیں اور پھر عبادات میں سب سے اہم کتاب صلات یعنی اسلاد ہیں سچائی تو, تو یہ تھا کہ امام امام بخاری اللہ کتاب السولاد کو کتاب العلم کے بعد لاتے اس لیے کہ ایمان اور علم کے بعد جو سب سے اہم اور سب سے مقصودی عمل ہے وہ اصلاد نماز ہے لیکن محدثین کی ترتیب فقحا کی ترتیب یہ ہے کہ وہ مباحث پر تہارت کو مقدم کرتے ہیں اس لیے مقدم کرتے ہیں کہ سلاد کا دار و مدار جو ہے سلاد کا دار و مدار صحت اور غیر صحت کے لحاظ سے یہ تہارت پر ہے تو تہارت سلاد کے لیے وہ شرط ہے اور اص سلاد وہ مشروط ہے تو کہنا یہ ہے کہ شرط و مشروط پہ کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے تو کتاب و کو کتاب و کے اس لیے مقدم کیا وہ کی یوں سمجھیے کہ کتاب و کو مقدم نہیں کیا ہے بلکہ کتاب و کو مقدم کیا ہے لیکن چونکہ صلاح کی صحت یہ تہارت پہ موقف ہے تو اس لیے کتاب و یعنی کتاب موضوع ذکر کیا ہے اب یہاں یہ مسئلہ ہے وہ حضرات لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ کے جو نسخے ہیں بخاری شریف کے تو بعض میں یہاں کتاب التہارت ہے ہمارے پاس جو نسخہ پڑا ہوا ہے اس میں کتاب الوضو ہے جن نسخوں میں کتاب و کا عنوان ہے تو اس کا اشکال ختم ہے کہ تہارت شرط انہیں لیکن یہاں کتاب نے ذکر کیا ہے تو اس لیے محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ تہارت کے اقسام سب سے زیادہ ہیں طہارت الحدث الاسر طہارت الحدث الاکبر طہارت الجنابت طہارت الحیض طہارت البدن طہارت اللباس تہارت المکان اقسام تہارت جو ہے وہ کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے تو امام بخاری رحم اللہ نے اقسام تہارت میں سے کتاب الضوع کو مقدم کیا اس کی ایسی مثال ہے کہ جس طرح عبادات میں اہم عبادت اصلاط ہے تو تہارات میں اہم جزء الرضو ہے بات سمجھ گیا جس طرح عبادات میں اہم طریق عن سر اور جز اصلاد ہے تو بھارت میں سب سے اہم ان جو ہے الوضو ہے الوضو اس لیے فرمائے کتاب تو مشکل ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب امام میں بخاری رہے کبھی عنوان یہ کتاب مقدم کرتے ہیں بسم اللہ مخر ذکر کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کو مقدم کر کے عنوان کو مقرر کرتے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم باب کے مکان بد الوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا تو بسم اللہ کو مقدم کر کے Premises. امام بخاری رحم اللہ عنوان کو کیا کرتے ہی؟ <تصفح> <ماخررتے> ہیں موخر <تصفح> کرتے ہیں کبھی عنوان مقدم ہوتا ہے بسم اللہ جیسے یہاں کتاب رضو مقدم ہے عنوان اور بسم اللہ احماء رحیم اخر لیکن وہاں فرماتے ہیں کہ یہ تقدیم اور تاخیر بسم اللہ علا عنوان المس یہ کسی اہمیت غیر اہمیت کی طرف مشیر نہیں ہے بلکہ یہ تفنونی امام بخاری ہے یہ کیا ہے نفص تفن امام میں بخاری ہے کلو جدید نذیز تو کبھی کتاب رجو بسم اللہ لکھتے تھے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب رجوع اس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے تو فرمایا کتاب الرضو بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الف اب یہاں بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کتاب الوضو ذکر ہے اب آئے باب فی وضو یہ باب ہے درمیان تفصیلی وضو اب سمجھتے ہیں تو علماء محدثین اس پر کلام کرتے ہیں کہ بظاہر تو تکرار ہے محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ کتاب الوضوع سے نس وضو کا ذکر یعنی وضو کا تقدم باقی طہارات پہ مقصود ہے اور باب الوضو جو امام بخاری باب بانتی باب الفیل عضوئی تو اس سے مقصد امام بخاری کا اس جزء الوضو ہے کتاب الوضو سے اہمیتی وضو اور باب الفل عضو سے مقصود بیانے جز وضو اس بات جز وضو ایک, یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ کتاب رضو کو ان کا عنوان مقدم کر کے اہمیت کی طرف اشارہ کیا باب الفل وضو میں یہاں امام بخاری اختلاف فلضو کے بارے میں اشارہ فرماتے ہیں کہ آیا یہ وضو کہ فرضیت اختلاف بسو فرضیت وضو کہ آیا یہ وضو جو ہے بات سمجھتے ہو اشارہ فرماتی اختلاف فلضو کے طرف کہ آئی وضو کی فرضیت یہ مدینہ میں ہوئی ہے یا یہ وضو کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے یہ ایک بات ایک اختلاف میں سمجھو سمجھو باب رضو کو ذکر كرتی کیوں اشارہ ہے اختلاف فی الضو یعنی فرضیت وضو کیا یہ وضو مکی،, مکی زندگی میں فرض ہوا تھا یا یہ مدنی زندگی میں فرض ہوا ہے یہ ایک مسئلہ آوی یت وضو دوسرا مسئلہ امام بخار باب رضو لا کر اشارہ کرتے ہیں کہ آیا مجھے وضو سولاد ہے یا مجھے وضو حدث ہے اس لیے باپ کی لزو لا کر اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں بات سمجھ گیا آیا مجھے بھی وزو سوناات یا سونات ہے یا مجھے بھی وزو کیا ہے حدث ہے اس کے طرف اختلاف کا اشارہ ہے ما بخار کسی اختلاف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں تیسرا مسئلہ بابر فی الضو کی باب بخار ذکر کرتے ہیں تو یہاں پہ قسمین وضو کا ذکر ہے وضوع اکمل اور وضوع ازما وضوئی وضوع اکمل اور وضوع مطلق ایسا کہہ دیں وضوئی مطلب غسل اعضائے مرتن ہے وضوع اکمل غسل آزائے ثلاثن ہے امام بخاری اختلافی وضو کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وضو دو قسم پر ہے ایک وضوئی مطلق ہے ایک وضوئی اکمل ہے وضوئی مطلق غسل اضائے مررت اور وضوئی کامل غسل اعضائے سلاسن ہے اب سمجھ گئے ہو اس لیے امام بخاری باب بابن فی ذکر کیا دیکھو بابن فی الوزوی ما جا فی قول اللہ تعالی یعنی وہ تقصیل جو اللہ کی اس کتاب میں ہے اذا قنتم الى صلات فاصلو جواکم وعیدیکم الى المرافق وام سو بیروسکم وارجولکم الى القعبین اب یہ تو تم نے بار بار پڑی ہے صلی اللہ امام بخاری کیا کہنا چاہتا ہے امام بخاری کا کیا مقصد ہے وہ یہاں پہ آپ سمجھئے با جاپ اللہ تعالیٰ قمت اب یہ پہلا اختلاف یہ ہے کہ یہ وضو مدنی حکم ہے یا یہ مکی حکم ہے مدینہ میں فرض ہوا ہے یا مکہ المکرمہ میں فرض ہوا ہے بعض علماء حضرات فرماتے ہیں کہ وضو کی فضیت مدنی ہے اس لیے کہ ہے مدنی ہے اس لیے ذاقم تو السلام کی معدہ کیا ہے اور معدہ کیا ہے مدنی نزول ہے تو معلوم ہوا کہ وضو مدینہ میں فرض ہوا ہے اب سوال یہ پڑتا ہے کہ تیرہ سال تو نبی علیہ السلامۃسلام مکہ مکرمہ میں بھی نمازیں پڑھتے تھے تو کیا مکہ تمکرمہ میں وضو فرض نہیں تھا تو بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے تو امام بخاری رحم اللہ یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وضو کی فرضیت یہ مکی ہے لیکن اس کا ظہور بعتبار نص یہ مدنی ہے وضو کی فرضیت مکی مہی ہے لیکن اس کی فرضیت کا ظہور بحیثیت نص یہ مدنی ہے شکال ختم ہوا علیہ السلام مکی بھی وضو پر کرتے تھے مدینہ میں بھی کرتے تھے لیکن اگرچہ مکی فرض کی مکئی زندگی میں ہے لیکن ضرور اس کا مدنی میں مدینہ میں ہوا ہے اس لیے مدنی ہے دوسرا پوچھ ایمان بخاری یعنی محتصین یہ لگتے ہیں کہ نبی پاک تو مکہ مکرمہ میں وضو تھے وضو کرتے تھے لیکن وہاں وضو نفس تھا بعد حدث اور منورہ میں وضو بحثیت وجوب آ گیا فخص کو امر وجوبی ہے یہ دوسرا قول ہے تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں کچھ چیزیں فرض تھی ان کا وجوب مکے میں تھا جیسے وضو بعد حدث کا وجوب یہ مکے میں تھا غسل مرل جنابت یہ مکے میں تھا لیکن مدیر ہے نے کہ آج یہ مدنی ہے اس لیے مطلب ہے کہ اس سے پہلے فرضیت نہیں تھی نئی فرضیت وہی خفی سے تھی اب یہاں وہی جلی سے اس کا ضہور ہو گیا مکہ میں وضو فرش تھا مکہ میں غسل بنامت فرض تھا ٹھیک ہے لیکن یہ وہی خفی کے ساتھ اب جب آپ صلی اللہ عصل مکئی مزید مراور تشریف لائے تو فرضیت وضو نصیبتی سے نصیب گلی سے ہوا دوسرا قول یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہی وہی تھی فرضیت پہلے ہوئی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرضیت مقدم ہوتا ہے اور نسبات بھی نازل ہوتا ہے جیسے بقول بعضی مفسرین کہ آیات مکیہ میں زکوٰۃ ہے اب مکہ میں تو زکوٰۃ کی آتی اتری ہے ٹھیک ہے نا یا لیکن اس کا ظہور الا صبی الشاعت یہ مدینہ میں ہوا ہے اس بعض علماء کہتے ہیں کہ مکی آتوں میں جو مکی صورت میں جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ زکوۃ النفس ہے مدری صورت میں جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ زکوۃ المال ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ مکے میں بھی زکوۃ فرض تھا لیکن مقادیر کی فرضیت کدھر آئی ہے مدینہ بھی آئی ہے کہ نفسیم وضو کی فرضیت یہ مکی ہے تفصیل اس کی مدینہ بھی ہے لہذا کوشکان نہیں ہے تو باب الفیل اللہ تعالی اذا قمتم اللہ تعالیٰ اضاقم تم الاسلا الى المرافق اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ آیا مجھے وضو یہ حدث ہے یا قیام السلاد ہے مجھ بضو کیا ہے حدث ہے یا قیام الاسولا تو جمہور کا مسلق یہ ہے کہ موجبی بی وضو الحدث ہے جب موجبی بھی الحدث ہے تو یہاں عبارت مقدر ہے یا منو ہزاقم تم الاسولا و ام وانتم محدس فصلوجو حکم اب سمجھ گئے جناب یا گرو کا مسئلہ کیا ہے مجھ بھی وضو الحدث ہے یہاں کے نسلات یہ مجھب نہیں ہے تو یہاں بھی اذا قمت پہ اضاکلا فرمایا ہے تو ہم کہتے اذا قمت سنکیتک اضاقم تمسلا سونا تو فخص تو گوئے کہ مجھ بھی وضو جو ہے یہ حدث ہے قیام کے نسلاط نہیں ہے اس میں فرض سمجھتے ہیں اگر قیام کے نسلا مجھے بھی وضو ہو جائے تو پھر اگر آپ کو وضو ہے بھی جب نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کا وضو فرض ہو جائے گا ارادہ کریں گے تو آپ کا واجب ہو جائے گا تو جمہور کہتے ہیں کہ مجھے بھی وضو حدث ہے قیام کے نسلا نہیں ہے تو یا وہ اردو محدس مقدر ہے امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جبر کی ضرورت نہیں ہے منج بھی وضو السولاد ہے فوجوں بخاری کا نقطہ یہ ہے منج بھی وضو یہ سولاد ہے اب مسلی کی حیثیت کو دیکھنا پڑے گا اگر مسلی محدث ہے تو وہ واجب ہے اگر مسلی محدث نہیں ہے بے وضو نہیں ہے تو وضو مستحد ہے امام بخار نے فرمایا کہ مجھے بھی عضو ہے ہے قمتم تم علاسلات اب یہ فخلو ہے نا یہ امر ہے اس میں بات وجوب کے لیے کہ غیر وجوب کے لیے امام بخاری فرماتے کہ مجھے بے سلاد مجھے بھی وضو ہے قیام انسلاط ہے اب یہ مصلی کی حیثیت کو دیکھا جائے گا اگر یہ بے وضو ہے تو فخلو اس کے لیے امر وجوہی ہے اور اگر یہ باوضو ہے تو فصل ابر استحبالی ہے یہاں بخاری کی اپنی توجیہ ہے تو لہٰذا یہاں پہ محدسل کی ضرورت نہیں پڑے گی اذا قمتم الى الاسولا اب یہاں یہ اشکال محدثین لکھتے ہیں کہ اذا قمتم الى علاسولہ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر وضو کرنا تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر قالین کے اوپر وضو کریں اس لیے آج لوٹا لے جائیں اور جس وقت قامت ہو تو وہاں چار دام کریں اگر مطمئر صاحب فرمائے کہ بھائی یہ طالب علم کیا کرتے ہو تو ہم طبی اللہ جو آتا. اللہ فرماتے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو تو ابھی نماز کے لیے ابھی کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کا جواب علماء لماز دیتے ہیں کہ اضافم تم سے مراد قیام متعارف مراد نہیں ہے جو فود و جلوس ہے اضافم تم سے مراد ارادہ اور اہتمام ہے اذا تم سلام جب نماز کا ارادہ کرو جب نماز کا اہتمام کرو جب نماز کی قسط کرو تو فخل تم اب سمجھ گیا ہے تو یہاں قیام سے مراد کیا ہے, قصد ہے وَأَن تَقُومُ تو کیا مانا ہے یا کھڑے ہو جاؤ یا تامہ پر انصاف کے ساتھ اگر تمہارے معاشرے میں کوئی یتیم رہ جائے گا تو انصاف کے ساتھ اس کی چھاتی پہ کھڑے ہو جاؤ ٹھیک ہے بلال کتنے تھی کہ کتنے دوسری جگہ سے اگر کوئی تمہارے معاشرے میں کوئی یتیم رہ جائے تو ان تقوم الام بالکل کیا مانے اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ مانا کیا ہے اگر تمہارے برادر میں کوئی یتیم ہے تو اس کے کی حقوق کی نگاہداشتی کے لیے اہتمام کرو قلعہ کون یتیم ان تقبر وسلح سوانوبا آپ سمجھیں گے نہیں تو ان تقوب لائے اللہ کے لیے کھڑے ہو جا مرکس کرو ارادہ کرو اہتمام کرو فضا کم تمصلا جب تم مرید السلاط ہو اہتمام الصلاط ہو تو فخلافط وم سہو روس کم وارج القم الابین آگے تفصیل تم نے ترمیزی میں پڑھ لی ہے اور یہاں ایک ایک جملہ آئے گا وہ کی ایک حد ہے وہ کی حد ہے حد ٹولی ہے اور ایک حد عارضی ہے حد جی کیا ہے میرے خصاح شارسی لاس پھول زخم ہے آدتن جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی یہ نیچے پا اب سمجھ گئے ہونا تو خصاصی ہونا کہاں ہے آدتن میں کے کہ یہ کہہ دیا اس لیے کہ اگر کوئی گنجا ہے اور اس کے سر پہ بال یہاں سے شروع ہوتے تو بےچارا کیا کہ یہاں سے دھوئے نہیں سمجھتے آپ جہاں سے بار اگتے ہیں تو یہاں سے لے کر اصفر تک جو ہے یہ کیا ہے جی یہ طولی ہے اور حد عارضی ماشاءاللہ اس کو کیا کہتے ہیں کان کہتے ہیں نا تو کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک یہ حد عارضی ہے فخصل حکم دیکھو آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور پڑھی ہیں یہ وجو حکم کو وجہ کیوں کہتے ہیں یہ وجو حکم مواجہ سے ہے معاوضہ سے کہتے ہیں جس سے انسان دوسرے کے سامنے رہتا ہے اب سید ریاض صاحب جو ہے نا اب دیکھو اس کی داڑھی ہے تو اس کی داڑھی کی یہ جی تھوڑی ہے نا یہ ہٹی ہے یہ نظر نہیں آتی ہے ہتھیے اب آتی ہے نہیں آتی ہے اب یہاں مواجے اس کے رخسار ہے اور اس کی داڑھی ہے ٹھیک ہے نا تو بس یہ اپنے رخسار یہ ظاہر چہرہ اس داڑھی کو دو لے اب اس کے نیچے اب یہ فرضی سابت ہو گئی ہیں بشرتی کہ اس کی داڑھی تص ہے یہ گلی داڑھی ہے اور اگر اس طرح ہے جس طرح فی ہے تو پھر تو پورے اس کو دونا پڑے گا اس لیے کہ ایک چھ پانی سے بھی کیا ہوتا ہے ایک تلی چلو ٹھیک ایک چل پانی سے بھی یہ کر سکتا فی الحال بھی ہے تو مرافق کن ہوں, کن یوں تو کہتے ہیں اور یہ الہ جو ہے یہ مد حکم کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ الہ کیا کس کے لیے ہے اسپاطماورات چھوڑ یار چھوڑو شور قاعد کی باتوں کو یہ شروع خود کیجیے کہ اس استا ماورات قول ضعیف ہے اب یہ الہ جو ہے یہ بمانے ما ہے اللہ کی علا ارفات و مزہ ہے ان نے کہا کہ نوین کا علاج چار مزہ میں اور سب سے محتاط مذہب یہ ہے انکانم آباد اللہ میں قبل ہی فل مغیا دا فل غائب ليس ترفی المغ اور انکان صرف المیا ام المغیا مایبل حصے ولغا ما حصے ایک مغیا ہے مغیا نی کہ مغیا ایک مغیا کیسے کہتے ہیں جس کی امتدائشیں ہوتی ہے آیا امتحشیں ہوتا ہے تو آپ تم ہاتھ دو نا یہاں سے جہاں تک ایلل مرا کر کے بعد یہ کیا ہے یس ہے یہ جس کے ماتمل ہے تو لہذا یہ غایہ اس مغیا کی حکم میں داخل ہے سم الال لیل سم ماسمیہ میں جلد سے نہار نہیں ہے تو الب داخل اس کے سام بھی نہیں ہے اس لیے اسکات نسکات کو اسکاط کرو اور کہہ رہی ہے کہ الغیا و کو کیا حکم ہے تو المرافر بات سمجھ گئے ہو اگر تم کہو گے کہ اسقاط کا کہ ہے یہ معنی مناسب نہیں ہے کہ پھر اس مراسب کی حیثیت ختم ہو گئی ہے یہ تو بابا پانی گرانے کے لیے ہے وہ کہ دو کہ نہ دو نہیں المرافق اس کو تم نے تونا ہے ومس سے کم مس کرنا تم نے اپنے سروں پر اب یہ مسئلہ <تصح> تم نے ترمیز ترمیز کے مسئلے بخاری کے بھی نہیں ہے ومس سے یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مس راز جو ہے وہ فرض ہے لیکن علی سبیل ربع کہ اللہ سب نے اس لیے کہ قوم الفال و توجہ مسالہ نہ سیتی تو نہ یہ ہے صلیم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کے چوتھے حصے کا مسئلہ کیا ہے اگر فرق اس و راس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیسے چھوڑ دیا ہے اس نے ہمارے احناب کی تحقیق یہ ہے کہ روب و راس ہے امامی شابی صاحب نے کہا تم نے تو پھر بھی روبہ کہہ دیا ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ادنامہ پاری عسم و راس اسم و اسم و راس اسم جس پر ادنا جسم و راس ہوتا ہے تو اے یہ راس وضاح اس میں الگ راز کو نے سر سر کو کہاں رکھا ہے نا اچنا شہرت راس بس ہو گیا ہے امام مالک رہ تم بات کو نہیں دیکھتے ہو وم سہو بے روس یہ ایسا ہے جیسے صورت نسل میں آتا ہے من ہو تو مس جنا تیم میں اشتیاب الوجہ ہے کہ نہیں ہے تو لہٰذا مصنوصی بھی کیا ہے اشتیاب الر سے لہٰذا مسا بل اشتیاب فرض ہے ہم کہتی ماں مالک الحمہ اللہ کو کہ امناب کے ساتھ نہ چھیڑو امناب کے پاس بڑے بڑے دلائل ہیں ہم کہتے ہیں کہ با کا یہ ہے کہ اس کے استعمال آلات کے ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے آلات پہ ہوتا ہے جس کا تم کہتے ہو نا مسف تو بلحال مسف تو باقی استعمال آلات پہ ہوتا ہے بجو میں یہ بات محل پہ داخل ہوئی ہے جب محل پہ داخل ہو گئی ہے تو فشو بل محلبل یا یہاں تشویش مشابت ہو گئی ہے یا پہ تصویر نہیں ہے پشو بہل محلبل ہی اب محل کا اور آلے کا کیا ہو گیا ہے خلط ہو گیا ہے تو جب خلط ہو گیا ہے تو ہم سو گے میں اعتبار حکم مجمل ہے اور یہ مجمل اصولی نہیں ہے یہ مجمل مقداری ہے ایک مجمل اصولی ہے کہ تم نے جو دربار ہو سب پڑھا ہے اصولی نہیں ہے مجمل مقدار ہے بس سب پہ مسا کرو اب مقدار مجمول ہے کتنا مسا کرو اب نبی صلی اللہ تعالی صبح قبار الانا سی تھی نبی السلام کے عمل سے اس محل جو مشتبہ تھا اس کی توسیع ہو گئی ہے وہ کیا ہے, ہے. مسئلہ حل ہو گیا ہے سو گرو مل کر اب یہاں پہ ایک سوال ہے وہ یہ ہے وضو میں آزائے اربعہ کی تفصیص کی وجہ کیا ہے بینو تجنوا وسولا دیکھو علما ایک کے نام توجہ کرو وضو میں آزائے اربعہ کی تفصیص کی وجہ کیا ہے علما لکھتے ہیں کہ عام طور پر انسان جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے چار طریقے ہوتے ہیں ایک مواجہ الحدن دیکھ کیا ہوتا ہے مواضح یعنی تم کسی کو دیکھتے ہو تو فریب میں آتے ہو نا ہے نا کسی کو دیکھو نا تو کیا فریب میں دھوکے ہو, ہو. مواجہ اونجو ہے کم سے ہے اس کے بعد جب مواضح ہوتا ہے نا تو انسان کے اندر گناہ کے کیا ہوتا ہے وسوسہ پیدا ہوتا ہے حرکت شیطانی پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ ہاتھ استعمال کرتے استعمال کرتا ہے اب اگر یہ گناہ ہاتھ کے استعمال سے ابھی کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر اس گناہ کے حصول کے لیے یہ تصور کرتا ہے اور اس کے لیے تدبیر بھی کرتا ہے اس کے لیے سوچتا ہے تو سوچنے کے بعد پھر محالی گناہ کی طرف یہ چل پڑتا ہے تو کتنے آزاد ہو گئے وہ سبب اول ہو گیا ہے جائے کے بعد بطشے ید ہو گیا ہے ید سے بھی اصول نہیں ہوتا ہے مسلح حل نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تدبیر سوچتا ہے روح سے کروں پھر تدبیر سوچتا ہے کہ کیسے کروں تو ذہن دوڑاتا ہے سوچ کرتا ہے فکر کرتا ہے اب جب سوچنے کے بعد جو تدبیر ذہن میں آتی ہے تو اس کے حصول کے لیے مشبل اقدام کرتا ہے توم سو گرو سے کم وہ ارجنا ہو گیا ہے اب سمجھ گئے ہیں بھائی اچھا اب مقصد وضو کیا ہے تتہیر آزا ہے توجہ ہے تتہیر آزاد ہے اور باطر ہے جب سے اسے آزائے اربا کے بات ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات اور برکات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے آزائے باطلیں بھی بات ہو جائیں جڑ آدمی نمازی ہوتا ہے اس کے آزاد پاک ہوتے ہیں جڑ نمازی نہیں ہوتا ہے اس کے آذاب فلید ہوتے ہیں ابو عبد اللہ کو قرآن تو مطلق تو فاصلو فوسل چہرے کو دولو اب قرآن مطلق ہے اس میں کوئی حضرت کا ذکر نہیں ہے کہ فاصلو مرتے یا مرتا یا سلاسا مرات کا ذکر نہیں ہے قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتا ہے بیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے تفصیل بیان کی چند نفع جلوس ہوئی مرتن مرتن وضو ایک ایک مرتبہ ہے وہ توجہ مرتن مرتن, مرتن, مرتن مرتن اور نبی علیہ السلام نے وضو کیا یعنی قیام آزاد جو ہے دو دو دفعہ دو دو دفعہ و سلاسن سلاسن اور تین تین دفعہ ولامت علیہ اور تین پہ اضافہ نہیں کیا تو توجہ کرو تو جو کرو مقصد بخاری تشریح آئے کہ ہے مقصد امام بخاری کیا ہے تشریح ہے آج قرآن کا یعنی فخل قوم اس میں ایک مقامی فرضیت ہے ٹھیک ہے مقامی فرضیت کیا ہے رسل العضوت مرتن اجتیاب یہ کھیل لگانا ہے بابا رسل العضوا مرتن اشتیاباً اپنے وضو کے ان اعضاء کو ایک دفعہ بل اجتیاب دھونا یہ فرض ہے اب یہ مرت نہیں یہ اوسط درجہ ہے سلاسن یہ اکمل درجہ ہے سلاسن اکمل درجہ ہے بات سمجھ گئے ہو اے محدثین جگہ ہو محدثین فرماتے مقصد البخاری اس باتو و طرف رضو اس باتو کو اور فیر رضو وضو کے دونوں طرف طرف اول ادنا ایک مرتبہ طرف آخر اعلیٰ صلاحات وم یو اور تین دفے پہ نبی علیہ السلام نے زیادت نہیں فرمائی آپ نے تین دفعے پہ زیادت نہیں فرمائی اب یہاں پہ صرف یہی جملہ ہے ویسے تو ہم نے مشکا بھی پڑھی ہے حدیثی ترمیز بھی پڑا ہے ہمر ساتھ اور نقصہ فقط یاد رکھوں نا امتحان آنے والا ہے تو تین دفعہ سے زیادت یہ کیا ہے یہ تعدی ہے اور تین سے کم یہ ظلم ہے فی سنت ہے اب ہمارے حاشمی پر لکھا ہے اگر تم نے دیکھا ہو اگر یہ تعدی اراد سنت ہو تو تم ظالم بنو گے اگر یہ اراد یعنی سنت کی نیت نہیں ہے تبرید ہے یا تنظیب ہے تو کاطا ظلم کے زمین میں داخل نہیں ہے کال القستانی اوپر دیکھ لیں سمجھ گیا اگر تین سے اضافہ سنت کاتا ہے ظلم ہے اگر تبرین ہو تنظیفن ہوافہ تو ان شاء اللہ وکرا عالمی الصلافی ہے اور عال علم نے اسراف الضو کو مکرو جانا ہے اب اسرافیز دو قسم کا ہے بےتبال قم و بیتبال کیفے اصراف کیا ہے بےتبال قم یا بیتبال کیف حالانکہ کیف کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کس کے سے کیا ہے کہ کی آزاد ہو کتنے دفعہ تو ہے تین دفعہ اور بیتبار کم یہ ہاتھ کہاں تک دھویا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اور قسم کے صرف مکرو ہے تین دفع سے زیادہ مکرو ہے یہ بے تبار کی ہو گیا ہے اچھا مقدار آسان سے زائد و دھونا یہ بھی مکرو ہے نظر نہیں دونا لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ورم مہاجرین آگے صفتی سمت کی ہے تو پھر تم تاکید ہے کہ تم اس سے زیادہ دو سکتے ہو ٹھیک ہے بابا اس مقدار سے زیادہ تو دو سکتے ہو یہ تفویل ہو رہا لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہاں تدویل سے مراد تکمیل ہے تفویل المقام نہیں ہے خوب دو خوب دو کہ آپ کے یہ غرہ جو ہے خوب چم کے جس آپ کی بیٹری میں کیا ہے چارج کم ہو تو روشنی کم ہوگی خوب چارج کرو کہ خوب روشنی کرے ہمارا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے دوسری بات علماء لکھتے ہیں کہ اسرافی الوضو یا بیتبار اسرافی رضو بیتبار محل یا بے اعتبار علماء محل میں مقدار سے زیادہ دونا کیفیت سے زیادہ دھونا اسراف علم پانی زیادہ بہانا کے تو نا ڈول وضو فی الحمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء نے مکرو جانا ہے نبی علیہ السلام کے طریقے سے کیا سجاوٹ کرنا اب آپ کا طریقہ کیا تھا تین دفع سے زیادہ نہیں دھونا بس آگے جاؤ اب یہ دوسرا باب ہے کتاب الوضو کا لا و سلامۃ تم بغیر تو قبول نہیں ہوتی نماز بغیر وضو کے وضو کے بغیر جناب عالی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وضو کی, قبول کی قبولیت کے لیے وضو ہے تو وضو سے بغیر نماز نہیں ہوتی بچوں کی بخاری ہے یہاں پہ وہ نہیں کرنا جو تم نے ترمیزیں میں باب وہاں پہ دوسرے نمبر پہ باپ وہاں بھی آتا ہے کتاب وطارت وہاں بھی لاسطب الصلاۃ البغیر طور و تمل ہو اور پھر وہاں مسئلہ پاکلور احمد کا ذکر مسائل جیسے ہوتی ہے کیونکہ اب بخاری بے ترمیزی تو نہیں ہے تو لہذا لاسقبل صلاحت البغیر فعور بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی اچھا قبولیت کے لیے وضو شک ہے بس لیکن حدیث امام بخاری جو لاتے ہیں وضو کی اہمیت کے ساتھ ساتھ منافی وضو بھی امام بخاری ذکر کرتے ہیں تو پہلے وضو کی فرضیت کا ذکر کیا آپ کیا ہے نفسی وضو کی اہمیت کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کے وجود کے بغیر نماز نہیں ہوتی حدیث پر اباور سے فرماتے ہیں نبی علیہ السلط و السلام نے فرمایا تقبر من احدث قبول نہیں ہوتی نماز بے وضو آدمی کی حتا تو یہاں تک کہ وضو کر رہے فلاں کرام توجہ ہے بزار حدیث سے غایت قبولیت صلات کیا ہے غایت قبولیت صلات کیا ہے وضو ہے اس سے بزار یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک عدمی نے صبح کی نماز بے وضو کی ہے زور کی بغیر وضو کی ہے اب عصر کی نماز تھی حاق نے وضو کر لیا ہے تو سارے نماز بےوزو سب قبول ہو گئے اس لیے کہ لا اقبال سلا تو مناہد حد تصا قبول نہیں ہوتی نماز اس کی جو بیزو ہو گیا ہے یہاں تک کہ وضو کرے گا تو اگر نماز بے وضو پڑی ہے یا نماز میں بیوزو ہو گئے ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے ہاتھ نماز کے بعد جب وضو کر لیا ہے تو نماز ہو گئی ہے جیسے یہ معلوم ہوا کہ بھئی نماز کی اجابت کے لیے وضو ضروری ہے نماز کی قبولیت یا یعنی نماز کی اصلاح کے لیے وضو پہ ہونا ضروری نہیں ہے اگر قبولیت اپنے نماز کو قبولیت دینا ہے تو وضو کر لو آپ سمجھ گئے مولانا صاحبہ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ لا تخبر تو من احدہ نہیں تبول ہوتی نماز من اس کی احدہ جو بے عضو ہو جائے بس حتا یا توجہ بے بےوضو ہو گیا ہے اس بے بےوضو کی حالت میں اس کی نماز نہیں ہوتی ہیں یہاں تک کہ یہ وضو کر کے کیا کرے نماز پڑھ لے اب سمجھ گیا مسئلہ حل ہے بال جمین حضرت موت ایک آدمی تھا جو کہ حضرت مود کے قبیلے سے تھا ٹھیک ہے اس نے عرض کیا مل حضرت یا باوریرہ حدت کیا چیزیں کیا باوریہ حال فرمائے پساؤن و ذرات حدت سے مرات کیا حدث کیا چیزیں فرمائے پساون و زراعت یا پا یا زراعت ہے یہ دونوں نہیب الخارج نلا سو تن فو پسا نب سوتے زراتن پشت میں اور زرات چیز آسو نہیں نا تمہیں ترمی نہیں پڑی ہے نبی الاسلام نے روکا ہے جو, جو چیز تم خود کرتے ہو تم سے ہنستے کیوں نہیں سمجھتے ہو آپ ایک دفعہ کراچی جا رہے تھے ٹرین میں پاس لوگ بڑے الکلاب سے ہوتے ہیں تو ٹرین میں لے کر تو تو بھی آئے تو اس کی بھی ٹریٹیاں نکلتی ہے بڑا بزرگ ولی ہو تو اس کی بھی ٹھٹی تو نکل گئی کی جگہ ہے تو آپ سمجھ گئے اچھا ملحد یا بہتان اور ذرا جی. یعنی فسان سے وضو ٹوٹتا ہے اور ذورات سے بھی وضو ٹوٹتا ہے اب یہاں اشکال ہے ترمیزی کا یہ مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ وضو کس سے ٹوٹتا ہے ہمارے حدیث القاربن سبیلے سے وضو ٹوٹتا ہے سبیلے سے نا یعنی قبل سے پشاب ہو دوبر سے پاخانا ہو اب یہ دوبر سے پسا ہو سے رات ٹوٹتا ہے لیکن قبل سے قبل سے مرد ہو عورت ہو پیشاب خار کے وجوہ ٹوٹے گا لیکن اگر غیر سبیلین سے کوئی بلی چیز کی خو... کا خروج ہو تو اس سے وجود ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا یہاں شافیہ مدد فرماتی ہے کہ خون کے خروج سے وجود نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے نا کی خروج سے یا کہ اگر کہ مل الف نہیں ٹوٹتا ہے احناف کا مسئلہ یہ کی کہ کیسے بھی ٹوٹتا ہے دمی خارج اس سے بھی ٹوٹتا ہے اس کے لیے روایت موجود ہے ہمارے پاس تو حضرات یہ کہتے ہیں کہ لا لاتبل سرات مل عدس مل حدس فساد و, و زراعت تبارت سے اباء رضی اللہ عنہ نے فرما دیا ہے کہ وضو یعنی بے عضوی چینچا چیزیں ہے خصا تو زراعت ہے اب خصا و ذرات سے وضو ٹوٹتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ دم خارج سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے کیسی وضو نہیں ٹوٹتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہو احمد اس کی طرف سے ایک جواب دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے اس کو یاد کرو اکثر آج کی اصلاح کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کبھی کبھی علماء حضرات صحابہ کرام محدثین حضرات کبھی کبھی ایک چیز کا ذکر اعلی تبیر اغلب کرتے ہیں اعلیٰ تبیر کیا کرتے yeah. اغلب کرتے ہیں یعنی ذرات اور فساد کا خروج یہ اکثریہ ہے یہ اغلبیہ اکثریہ ہے خروجی خون اور کہ یہ کیا ہے yeah. یہ کیا ہے اکثریہ نہیں ہے یہ اقل القلیل ہے تو محدثین وہ کہا, کبھی کبھی ایک چیز کی تخصیص بنا پر اکثریت یا اغلبیت کرتے ہیں ترسیس و بنا پر اغلبیت کرتے ہیں یہ نہیں کہ حکم کا انحصار اس میں کرتے ہیں بطور حصر نہیں کرتے بطور اغلبیت کرتے ہیں. وہ ایک اکثر وضو کا ٹوٹنا فسا و ذرات سے ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کے علاوہ باقی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے یار سمجھ گئے کہا محدثی کبھی کبھی ایک چیز کا ذکر بطور اکثریت یا اغلد ذکر کرتے ایک نسا کے طور پہ نئی ذکر کرتے اب سمجھ گئے ہوں دوسرا جواب یہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے ملفوظات میں ہے لیکن ہمارے پاس اس روایت میں یہ نہیں ہے بعض میں مسجد کا بھی ذکر ہے تو انور شا کے اللہ فرماتے ہیں کہ محل درس محال درس کیا ہوتا ہے مسجد ہوتی ہے نا مال درست کیا ہوتا ہے مسجد ہوتی ہے مسجد کی پاخان کرتا ہے پشاط بھی کرتا ہے نہیں کرتا ہے چونکہ یہ تفصیل سے زراعت میں اعتبار محل ہے امام ابو ہو رہے نا حدیث پڑھا رہے تھے سنا رہے تھے شاگر نے کہا کہ مل حادثن اور زوراتن بس اس لیے کہ مسجد میں تو پشاب اور پاخانہ کوئی کرتے نہیں ہے تو یہ تخصیص بے اعتبار محال ہے حضر شاہ صاحب کی بات یاد ہو گئی ہے اس لیے کہ محل درس مسجد ہے اور مسجد محل پاخانہ پیشاب نہیں ہے تو شاگرد نے کہا مل حدث فرمایا کہ بھائی حدث یہی ہے نا زوراتن ہے نا اور فسار ہے اگر مست میں کسی ری ہے ری میں سب خارج ہو جائے یا ری تو کیا ہے وہ لٹو کیا ہے سب میں ترمیدی پڑی ہے یہ جگہ پڑی کہ نہیں پڑی ترمیجی میں ہر کسی نے کیا لکھا وہ اخراج جو ری ہے پھر ایک قروجی ری ہے اور ایک اخراجی ری ہے اور اس میں فرق ہے قروج ریح میں کیا ارادہ نہیں ہوتا ہے خست نہیں ہوتا ہے اخراج میں خست ہوتا ہے تو کہ اخراج سے اخراج حرام ہے خروج حرام نہیں ہے اب تم سمجھ گئے ہو اب جب یہ قیدہ اغلبیہ ہو گیا ہے تو تم نے کرنے دی دیکھی ہے شیلجیت صاحب کی انہوں نے لکھا اگر یہ یا اگر یہ قیدہ اغلبیہ اس کو تم مانتے ہو تو آؤ آؤن حرفیوں کے سعود قید بھی مانو تقبیر ہوا تحریم و تحریر تحریم و ہوا تقویر و تحریر ہوا اسلیم کر بھی اس کا کہ ہم کہتے ہیں کہ الفر کیا ہے یہ فرض ہے نا فرض ہے نا اگر آدمی نے استن اور عمدن بغیر اسلام کے بھی کر دی وجوہ توڑ دیا ہے تو اس کے بعد ہو گئی ہے نا راک فقط فقتمد پتا میں اب اگر وہ کہتے ہیں کہ بابا حدیث میں آتا ہے کہ تحریم و تقبیر ہو تحریر یا تم اغلبی کو لحاظ کرتے ہو تو تحریم اور تکبیر میں کیوں نہیں کرتے ہو ایک جملہ لکھا ہے تم نے پڑھا ہو تو جی نہیں سے کرو تم نے دیکھا اچھی گل ہے نہیں تو سید صاحب کے تر جو ہے سید صاحب کا مطالعہ اسی والی سے میں تو, تو سید شاہ کشمیر میں علوم نواز بڑھنا پترا آگے جاؤ باب و فضل الضو یہ باب سالس ہے کتاب الوضو کا اور اس میں باب فضل الوضو یعنی وضو کی فضیلت یہ بعد میں آپ کو ایک قیدہ بتائیں گے لیکن چلو ابھی میرے ذہن میں آ گیا ہے ایک وضو ب ضم استعمال ہوتا ہے ایک وضو بفت الواف استعمال ہوتا ہے وضو ب ضم اس کیفیت اور غسل اعضاء اربعہ کا نام ہے وضو بفت الماح بے اس پانی کا نام ہے جو کہ وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے تو فضل الوضو یعنی وضو کی فضیلت وضو کی فضیلت کیا ہے پہلے تو آپ کو یہ بتایا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے آپ کہتے ہیں اگر تم دعا مت کرو گی وضو پر تو قیامت کے دن اللہ تمہارے آزاد کو چمکائیں گے اور منور کریں گے اور اس کا جو لیٹ اور روشنی ہوگی اسے پورا مقدار مؤثر کیا ہوگا چمک بر... <troll disputes> اٹھے گا المحجلون من آثار <الوضوحي> اگر دیکھو وہ العروح ہو نا اور یہ مرفو ہو تو اس کا عطب فضل پر ہے تو باب فضل الضو وفضل فضل غر المحدل آثار وضو وفضل وہ فضل الغر المحد ٹھیک ہے نا یہ باب ہے فضیلت وضو میں اور یہ باب ہے دربیان فضیلت ان لوگوں کے جو کہ غرم ہیں ہے میرا صرضو ٹھیک ہے اور اگر و الغرری بل جر ہو تو وضو پیاتف ہے تو بابفی و الرحجل اصل وزوی. یہ باب ہے دربیاں فضیلت وضو اور دربیاں ذکر الہر محجل وہ چمکدار پیشادوں کے جو کہ اثر وضو سے ہوتی ہے جی کہتے رقی میں چڑھ گیا ابو سنگت میں مسجد مسجد کے چھت پر فتوز نے وضو کیا قال فالی سمیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ السلام سے یقول فرماتی تھی ان امتی یو او نمل میری امت کو بلایا جا کے قیامت کے دن غرم محجلین من اصل وضو چمکتے ہوئے چہروں پر اور یہ چمکنا کس سے ہوگا وضو کے اثر سے اثر سے اور نے سطح من کو لگا رہا اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ لگا رہا تو اپنے کو لمبا کرے معنی تو فل یا فریوم کر تو معنی کیا ہے اے چہرہ تو یہاں تک ہے یہاں تک دو لو کی چمک زیادہ ہو جائے ہاتھ تو یہاں تک ہے یہاں تک دو لو کی چمک زیادہ ہو جائے اتوار اتوار مقدار ہو گیا ہے محدید والدار نہیں ہے احکام مراد ہے تو آیو تیلا پکا کرے اپنی چمک کو تو پل فا یا تو وہ کیا ہے بس آیت دوام کرو پر وضو پھر فر, فر کرو پھر فر کرو پھر کرو تو نماز کے لیے کرو ویسے اسراف گناہ چلو حتاست باب اللہ توجہ وضو نہ کرے ادمی منا شکی شک سے حا یہاں تک اس کے یقین ہو جائے ابدے کو سنگیو اس میں اختلاف ہے امام مالک کا اور عملاثی کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے پہلے زمانے میں علماء حضرات کہتے تھے کہ محدث کے لیے ہدایت کا حفظ یا اس کا درس تدریس لازمی ہے ضروری ہے یعنی کتاب الصلاد کتاب النکاح کتاب البیو کتاب الشفا اب یہ ہدایت جو صحیح طریقے سے پڑے جائیں تو انشاءاللہ اللہ احادیث کے علم میں محدث کے لیے سہولت ہوتی ہے اب تم نے ہدایت میں پڑھا ہے یہ مسئلہ کہ اشک اش کو لا ئے ظولو اللہ بال یقین ہے اور یقین لا لا اللہ لا بے شک اشک لائے ظولو اللہ شک کا زوال یقین سے ہوتا ہے یقینی چیز ہو تو اس سے شک ختم ہوتا ہے اور جو یقینی چیز ہے تو اس, اس کا زوال شک سے نہیں ہوتا ال یقین بے شک اب یہ ہمارے ہلفیوں کا اگر ایک ادبی ہے اس کا وضو ہے اس کو وہ ہم ہے نقل وضو کا وہ جو ہے اس کو وہ ہم آ گیا ہے نقل وضو کا تو اب جب طہارت بال یقین ثابت ہے اور نقل وضو تردد ہے اس میں کیا ہے شک اور تردد ہے تو لہذا ایم سر آ یہ مسلک ہے کہ نفس تردد اور شک سے یہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے مطمئن ہو کر نماز پڑھے امام مالک رحم اللہ یہاں پہ اے سلاثت سے جدا ہے امام مالک کی تحقیق ہے وہ یہ ہے اگر یہ تردد کہاں ہے نماز کے اندر ہے تو یہ اپنی نماز کو مکمل کر لے اور اگر یہ تردد خارج و ہے تو اس وقت تک یہ نماز نہ پڑھے جب تک کہ وضو نہ کیا ہو سمجھ گئے بھائی احمد کے نزدیک وضو کا سوال تردد و شخصی نہیں ہوتا ہے سوال خان فلاط ہو خارج السلاط ہو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں اس کے چار قول ہیں ایک قول مشہور یہ ہے کہ تر اگر تردد آ گیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے دوسرا قول یہ ہے اگر یہ تردد نماز کے اندر ہے تو اس پر نماز کا توڑنا لازمی نہیں ہے لیکن اگر یہ تردد خارج جو صلات ہے تو اس وقت تک نماز نہ شروع کرے جب تک اس نے وضو دوبارہ نہ کیا ہو ٹھیک ہے بھائی امام بخاری رحمہ اللہ املاثی کی تائید کرتے ہوئے امام مالک کی قول کے قول کی ترجیح یہاں پہ کر رہے ہیں اور امام بخاری فرماتے ہیں لا توجہ من شک کے حتائست وضو نہیں کرے گا بوجھ تردد کے جب تک کہ اس کا یقین وضو کے ٹوٹنے پر نہیں ہوا اب سمجھ گیا ہے مولانا صاحب آگے جاؤ لاین فاتحاً دیکھیے سنگیو عبا ابن تمیم اپنے چچا سے نقل کرتے ان شکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ الرجلہ رجولہ مرسوب ہو تو شکایت کی اس نے نبی علیہ السلام کے تپاس ار رجلا ایک آدمی کی ایک آدمی بیمار تھا تو اس کے بارے میں عباد تمیم کے چچرے شکایت کی میں سمجھ گیا ہو بھائی دوسرا معنی ہے کہ شکا اللہ رسول اللہ اررجنو ایک اجمین نبی علیہ السلاۃ والسلام کو آ کر اپنی شکایت کی اب ٹھیک ہے حاشر سنا ہے پڑا ہے اچھا نہیں ہاشر دیکھو پڑا میرے تو سب سنوانا ہوں میرے متعلق شکر رجل کیا ہے شکایت کہتے نقل, کہتے, نقل کہتے نقل کلام کو کہتے نقل کلام کو کہتے یا نقل حالت کو کہتے ہیں اب سمجھ گیا ہے یہ میں اس لیے کہہ دیا آپ کو کہ ہمارے شیوخ رحم اللہ جو ہیں وہ ترجمے میں کہتے ہیں کہ کالو یا یہ ایشکوا ہے یا کول و کال یا کولو سے ایشکوا آتا ہے خود سے جواب اشکوا ہوتا ہے تم نے پڑھا ہے نا اگر کوئی گزرا والا پہلے دیدار سنگھ گئے ہو تو دی بھی شکوا جواب اشکوا تم نے سنا ہوگا اگر کوئی رحیم یار خان گئے ہو تو تم بھی وہاں بھی سو. ہمارے سرحد کی علماء بیچارے اللہ ان کو دے لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شکوہ اور جواب شکوہ کی جو اصطلاح ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ شکوہ فریاد کو کہتے ہیں تو اللہ کس سے فریاد کرتا ہے تو ان کے سامنے یہ بخاری لے جاؤ اگر تمہاری بخاری سب ہے نا یہ میری بخاری بہت صاف ہے اور اس کے پاس لے جاؤ اس کا حاصل بھی بہت اچھا ہے کہ شکا فریاد کو نہیں کہتے ہیں شکا نقل حالت کو کہتے ہیں یا نقل کلام کو کہتے ہیں تو قالت یا کول سیٹ شکوا ہے یعنی نقل مرضی یہود نقل مرضی نشوارہ نقل مرضی فلان اب سمجھ گئے انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا تم بھی اپنے لیے نوٹ کر لوئے ہے کے کیوں علماء انو شکا من شکا فلان اذا اخبرانو کی سو ہی جب کوئی آدمی کسی کے بدی کا اظہار کرتا ہے اس کو شکا شکاوت شکوا کہہ سکتے ہیں بات سمجھ گیا ہے اللہ جی وہ آدمی یوخل جس کو خیال آئے وس وس آئے جنو یزید الشیا کے سلا اس نے کوئی چیز پائی ہے نماز کے دوران پھسراتی ہے نماز کے دوران یعنی کوئی گڑبڑ کوئی گڑبڑ پائی ہے فقال فقار لائن کہ یہ نہ نہ نکلے یا فرمائے کہ لا نہ آپس ہو حتہ یسما سوتن یہاں تک یہ سنے آواز او یدری ہنگ یا پائے بو یہاں پہ ایک نقطہ ہے وہ زبردست ہے ہم پہلے کہہ چکے ہیں امام بخاری کا علم جو ہے اس کے تراجمے ہے امام بخاری کا علم جو ہے اس کے میں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے امام بخاری ترجمہ باندھتے ہیں اور پھر حدیث سے اس کی تشریح کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی تشریح ترجمہ طلبا سے کرتے ہیں بات سمجھتی کہ پھر اسے اب یہاں نقطہ لکھ دیا ہے تم نے دیکھا ترجمہ تو شار حاصل نہ ہومائے کہ لا سرفا یہ نواز سو حتہ یسما سوتن اور یہاں تک کہ آواز نہ سنے یا بو مخصوص نہ کرے اگر بو مخصوص ہو گئی ہے تو نماز کو توڑ دیں آواز سنی ہے نواز کے توڑ لیکن اگر دونوں چیزوں کا وجود نہیں ہے اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے اگر ایک ادمی ہے میرے طرح زکانی ہے اس کے نا کیا ہے بند ہے زکانی ہے کیا ہے ناک بند ہے؟, نا ہے اگر اس سے خروجی ری ہو گیا ہے اور اس نے محسوس خود بدبو کی محسوس نہیں بدبو کو محسوس نہیں کیا وہ جو ٹوٹ گیا کہ کی نہیں ٹوٹا پر حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس بچانے طریقے محسوس, محسوس نہیں کیا ہے تو کیسے وضو ٹوٹے ایک بات ہے دوسرا ایک عزمی ہے بیرا کانوں سے کیا ہے بیریہ ہے اس نے جناب یعنی سوچ سنا نہیں ہے اس کا وزو ٹوٹ گیا ہے اس کا وزو نہیں ٹوٹا اس لیے کہ نہ تو اس نے وہ محسوس کی ہے نہ اس نے آواز سنا ہے وزو کیسے ٹوٹ جائے اب سمجھ گئے مولانا صاحبہ اللہ اللہ امام بخاری نے فرمایا ہے یا مقصود اس کی ری یا سماعی سوچ نہیں ہے یقین مراد ہے اس نے امام بخاری نے کہہ دیا ہے لا تو زم رشتہ کی حتائی کے نام آپ سمجھ گئے ہیں امام بخاری کی بات سمجھ گئے ہو اس وقت تک یہ جی نماز کو نہ توڑے اپنے وضو کو منقوض نہ سمجھے جب تک اس کا یقین نہیں آیا تو یقین آتا ہے یا سماعی سوچ سے آتا ہے یا احساسی ریس سے ہوتا ہے جب احساسی ریس بھی نہیں ہے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ایک نقطہ بتانے والا ہوں کازی شمس الدین رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا تعلق ایسے آدمی سے ہے جس کا پیٹ درست اور صحیح ہو گڑبڑے سے نہ ہو اگر کسی پر انقلاب کی ریح کی بیماری ہو یا پیٹ خرابہ ہو تو وہاں پہ اختیار یہ کہ وضو کر لے اب سمجھ گئے ہو نا ٹھیک ہے نا اور کبھی کبھی امام بخار جو تیقن کیا ہے کبھی کبھی ادبی حصوت ہے اس سے ریخ خارج ہوتی ہے لیکن اس ریح سے بو نہیں آتی ہے مسا ایسا ہوتا ہے ریف آتی ہے بو نہیں ہوتی ہے اس سے مسئلہ اگر چمکی ٹوٹی ہے تو بو نہیں ہوتی ہے اگر باد امسا کو تو سبب بو ہوتی ہے خلاصہ کیا نکلا سیا کل ہے سہیا تیقن اگے جاؤ یہ باب ہے در بیان تخفیف فی لزو دیکھو بھائی چونکہ سب مسائل ہیں وضو کے مسائل ہیں اب تخفیف فی لزو امام بخاری فرماتے ہیں جب وضو کا ٹوٹنا ہوتا ہے تو تیقن سے ہوتا ہے اب یہ ہے کہ وضو میں تخفیف بھی کر سکتے ہو وضو سے وزو میں تخفیف بھی کر سکتے ہو اب یہ دو قسم کا ہے دو قسم کی ہے تختیفی بے قلت پانی کب استعمال کر رہے العدد بکلت ایک دفعہ پانی استعمال کر یا دو دفعہ پانی استعمال ہمای بخاری کی تم نے دیکھ لی ہے اب ایک آدمی ہے اس بیچارے کو بیماری ہے انفلا کی بیماری ہے تو اس کے آواز سے, سے تو اس, کی اس کا وضو ٹوٹتا ہے اب کیا کریں ہمارا تکلیف ایک ایک دفعہ آزاد دو کر آ جائے نا کیا بات ہے ایک ایک دفعہ آزاد دو کر آ جائے بس کیا بات ہے ہاں اگر ایسی جگہ پہ ہو کہ پانی ملتا نہیں ہے تو بھائی تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کر رہا سر اتنا ہو کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی آزاد کیا ہوگا اس میں پانی چل پڑا ہے بس یہ اور غصل میں تمیز آ جائے اس لیے کہ مسا عمران یا دل مبتن ہے اور غصب کے میں تقاتر ہے اور بہن تقاتر المس فرق نم یافم تو تقریب دو قسم کا ہے حدیث سنو چلو <تصفح> <تصفح> یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے لیکن یہ الفاظ آپ نے نہیں پڑھے ہیں تو وقت دور تھا امر کہتا ہے کہ اکبلی قریب انبن عباس وزی اللہ عنصان فاخا یہ میمونہ کے گھر میں تھا حادثہ گھر گئے نبی علیہ السلام سو گئے تعانفاخا یہاں تک کہ زندہ باد اگر میں ہوں تو خرافے ظاہر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیت کیا ساتھ سم اللہ پھر نبی علیہ السلام اسلام نے نماز پڑھ لی اب یہاں پہ دیکھو نبی علیہ السلام سو گئے اٹھنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے تو یاد رکھو ادب کے بات ہے ادب کی بات ہے نبی علیہ السلام کا وضو نیٹ سے نہیں ٹوٹا کرتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنایا کرتے ہیں کی اکثر عادت کیا تھی وضو بناتے تھے لیکن آپ کا وضو نیند سے ٹوٹتا نہیں تھا جس طرح بیا نہ پہا سما صلاح آپ نے نماز پڑھ لی تو گویا کہ آپ کو وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا تھا وربما قال اور بہت روایت میں ایسے بھی آتا ہے جا نہ پا آپ نے کیا کیا اس کا جان پہلو کے بل لیٹ گئے گولا ہٹا نہ پکا یہاں تک کہ خواب نیند آسار ظاہر ہو گئے سو مقام کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی ہے اب سمجھو ہے جڑے پترو مسئلہ کیا نکلا ہے نبی کا نبی کی نیند وضو نہیں تھی اس لیے کہ جو نیند میں نقل وضو کی علت ہے اس سے آپ مستثنا نیند سے نقل وضو کی کیا علت ہے مفاصل ہے مفاصل کا کا اس سے العنان فاصل ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو تھی اس میں یہ علت موجود نہیں تھی اس لیے کہ آپ کا دل بالکل یکزاں ہوتا تھا اب مسئلہ حل ہو گیا ہے آگے تایل پڑو بھائی تم بعد رہا کہتے ہیں کہ سفیان نے اس حدیث کو دفعہ مرد مرا یہ تکرار ہے کئی دفعہ ہمارے سامنے پڑی کی گھر میں ایک دن شب گزاری اکام النبی صلی اللہ نبی رات کے وقت اٹھے فلم جب رات کو کچھ ہوا علیہ وسلم فتوزہ من شن ہے نبی صاحب نے وضو کیا من شن الفی شن کن مانا پڑھنا ہے من مائن پانی کے ساتھ پانی کس تھا فی شن م... فی شنن ایک وہ سیدھا کمزور سی مشقہ جو لکڑ کے ساتھ یا ستون کے ساتھ لٹکی لٹکا ہوا تھا کہ لٹکی ہوئی تھی لگتا ہوا تھا اچھا بھائی وضو ان خفیف وضو کیا تو وضوی خفیف جو خفو امرو و یو پلو دیکھ لیا نا لفظ مانا یعنی وضوئی خفیف کیا کیا مانا جو خفف حضرت عمر جو تھے نبی علیہ سلاۃ السلام کی اس وضو کی تخفیف ذکر فرماتے تھے کیا یا صرف بالتخفیف والتقلیل تکلیلے تو تخلیف و تقلیل کیا معنی؟ بھائی تقلیل العدد تخفیف الماء پانی کم اور عدد بھی کم ٹھیک ہے نا پانی بھی کم استعمال ہوا عدد بھی ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ تین دفعہ نہیں وقام پھر وضو برایا نہ ہو ممن اچھا وقام اور کھڑے ہو گئے نماز پڑھی فوجہ تو کون کہتا ہے تو میں نے اس وضو کے جو آپ نے بنایا تھا سمجھے تو پھر میں آیا طرف میں کرا ہو گیا اب رس پیچھے حدیث میں آئے گا کہ نبی علیہ السلام مجھے کان سے پکڑ کر لے آیا اللہ ور بما قارفیانی روات کا فرق ہے ریوات میں یہ سار بھی ہے ایک میں شوال ہے فحولنی نبی علیہ السلام مجھے دائیں سے بائیں لایا یہ دائیں دائیں یہ دائیں بائیں میرا سجا کیا ہے دائیں تو بائیں سے مجھے دائیں لایا سمت اللہ, ما شاء اللہ پھر نماز پڑھی اللہ چاہ سمت پھر نبی علیہ السلام لے گئے ٹھیک ہے بنا مہتا نیتیا سارم پھر اعلان کرنے والا آیا سلا اطلاع دی نماز کی فقام واہ نبی علیہ السلام اس کے ساتھ پر کھڑے ہو گئے نماز کے لیے ولم وزہ نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ آپ کا وضو نی سے نہیں ٹوٹتا تھا اس حدیث کو یاد کرو اللہ کریم تو میرے ساتھ تمرا حج کے لے لے جائے وہاں بھی عرب اس پہ عمل کرتے لیکن ان کو سمجھانا چاہیے سوچاتے وہ بھی اس طرح کرو نہیں ہوتا آہ. جب احکامت جب, اقابت آہ. آہ. جب اقابت شروع ہو جاتی ہو جاتے تو میرے پاس ایک عدمی تھا اس نے آ... وجو نہیں کیا تو میں نے کہا کہ ذا... ذا نامت کس طرح فاصل ہوں اس کو میں نے کہا کیا کہ وجو بنائے تو کہتے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نافاص عرب میں نے کہا تھا مخصوص المنبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں فی کتابی روایت سنا دن یہ کون روایت میں ہے کہ یہ معامل نبی السلاط اسلام کے ساتھ محسوس ہے میں نے کہا جا جافی حدیث ترمیزی ترمیزی کے حدیث میں آیا ہے منام من مستجان ہو اور مستلقین ہو بغیر جس کے کیا نہ ہو تو اس کو میں نے حجی سنا ہے تو کہتے ہیں وہ روایت کمزور ہے پھر میرے ساتھ ویسے کے ساتھی ہی بیٹھے تھے تو اونچا لگ گیا تو میں نے ان کو ایک قصہ سنا آپ کو سنا لیکن ہنسنا نہیں <تصفح> آدمی تھا تو موری صاحب کو موری صاحب کہا کہ جی اگر کس سے ہَا نکلے تو ہر ٹوٹتا ہے, ہاں ہے جی اگر تھوڑی سی جی اور خدا کے دے پھر اگر پھٹ جائے پھر بھی ٹوٹتا فشن میں کہا کہ کونہ کو اچھلی کی کہنا نہیں کا یہی مسئلہ بھائی نبی کی خصوصیت ابھی آ رہی ہے بولنا کو کہاسن ناسن پلون بہت لوگ یہ کہتے کہ رسول اللہ س نام وی نل یا نام و کلب نبی السلام اس نے وہ جو نہیں بنایا تھا کہ نام و آپ کی آنکھیں بند ہوا کرتی تھی لیکن ولاقل کہتے وہ سمیت یقول رقیل امبیا یہ بات سنی ہے نا کتنا میرا میں نے یہ بھی سنی رکیل امبیا انبیاء کی خوابی وہی ہوتی ہے کیا بولے وہی آتی ہے تو متعصبار کو آتی ہے تو کو خواب کی حالت میں بھی بے ہوتے تھے اس لیے کہ بیدار کی حالت میں سنی ہوئی اور دیکھی چیز وہی ہوتی ہے سم پھر یہ آج پڑی کہا فلم ازبا ہو میں خواب میں تجھے ذبح کرتی دیکھتا ہوں تمہارے وہ یوں ہے اس لیے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ضبط کرنے لے کے راجا مسلم کر لیا تھا تو معلوم ہو کہ کی نیند بھی وہی ہے اور نیند اس وقت آتی ہے کہ انسان بیدار ہوتا ہے تو نبی جی بیدار ہوتا ہے لے